الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكال عليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا حادي له ونشاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشاهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدينة فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من رفاه فأخذ وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل, كل محدثة ضلالة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل وللالة في النار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ايك <تصفيق> اعلان السنية ایک پرچا شائع ہوا ہے اس کا نام ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کتاب گھر سے حاصل کریں زیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک پہنچائیں ختم ہو گئے ارے واہ اور شروع میں کتنے چھاپے تھے ابھی تک بیس ہزار چھپے بیس لاکھ تقسیم ہونے چاہیے تھے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کلی ہی دس ہزار چھپے تھے تو وہ ختم بھی ہو گئے چلیے آئندہ جمعہ پر انشاءاللہ شاء اب باہر دیکھنے کی ضابط نہ فرمائے کہتے ہیں وہ ختم بھی ہو گئے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بابر اخبار سے جو قصہ پڑھا گیا تو ہم تو چلاتے رہتے ہیں کہ زادوں سے بچو زادوں سے خواتین اپنے زادوں سے بچیں پردہ کریں پھوپی زاد خالہ زاد مامو زاد چاچا زاد سے آج جو قصہ پڑا اس میں تو اور بھی زیادہ کہتے ہیں شاہور کا پھوفیزات کچھ نہ پوچھیے آج کل کے مسلمانوں کی بغاوت بیان تو اس پر ہوتے رہتے ہیں نا کہ اپنے چاچا جات پھوفی زاد وغیرہ سے بچو اس قصے میں یہ بتایا گیا کہ شاہر کا پھوفی زاد اور معلوم نہیں کیا ذات تھا ایک ذات اور دوسرا کون ذات ان سے جب خاتون نے پردہ کیا اپنے شاہر کے ذات سے وہ ناراض ہو گیا اور اس کر بھاگا اور جا کر گھر میں بتایا تو شاہر کی پھوفی نے شکایت کی کہ میرے بیٹے سے کیوں پردہ کیا ہے شوہر کا ذات تو اللہ عالم یہ زد کہاں تک پہنچتی ہے کتنی دور دور کے لوگ اپنے اپنے حقوق سمجھتے ہیں اگر ان سے پردہ کرتے ہیں تو کہتے ہمارا حق مار دیا حق بڑے ظالم ہے ہمارا حق مار دیا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پرچہ ہے تو اس میں اسی کی ذرا سی تفصیل ہے کچھ تو ابھی بتا ہی دو کان میں بات پڑ جائے چھپنے کے بعد اس کا ایک عنوان بعد میں में میں آیا تو ذرا خیال کر لیں اس پر وہ انوان جو ہے لکوا کر آئندہ چھاپے ابھی یہ عنوان بتا رہا ہوں اس پر عنوان یہ ہونا چاہیے کہ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ دنیا میں دنیا میں نہیں بلکہ کہ دنیا فسادات پتل و غارت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے اس پر عنوان لگے گا ایک تو ویسے چھاپ رہے ہیں بڑے اشتہار کی صورت میں اس پر تو میں نے عنوان پہ لکھوا دیا ہے تو یہ صرف ایسے چار صفحے کا چھوٹے سائز کا پرچہ ہے تو اس پر عنوان نہیں لگا تھا <coughs> تو ابھی اپنے دلوں میں تو لگا ہی لے کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل و غارت غارت کے مانا ڈکیتی دنیا فسادات قتل و غارت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے کبھی آپ نے سوچا ابھی سوچ لیں آپ لوگ تو ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ لیں کیوں گرفتار ہے اس عنوان کے بعد پھر اس سوال کا جواب ہے کہ ایسے ازاب میں دنیا کیوں گرفتار ہے اس سوال کا جواب ہے نیچے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ نے کیا بتایا کہ دنیا کیوں گرفتار ہے ایسے ازاب میں وہیس ہے جو بتاتا رہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بخاری اور بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ فرمایا میری پوری امت کو اگر اللہ معاف کر دے تو کچھ بعید نہیں ایک تو یہ ہے کہ پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک پوری امت کو اللہ معاف کر دے دوسرے بات یہ ہے کہ سارے گناہ معاف کر دے بڑے سے بڑے گناہ جتنے بھی گناہ ہیں بڑے سے بڑے اللہ معاف کر دے تو کچھ بعید نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت تو بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی رحمت اس کے رحمت پر کیا مشکل ہے معاف فرما دیں گے اس کا وعدہ تو نہیں ہے کہ ضرور معاف فرما دیں گے وعدہ تو ہے توبہ پر کتنے بڑے گناہ ہوں جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں. توبہ دل سے توبہ عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا پھر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے کوشش اور ہمت کو بڑھانے کے لیے نسخے لے گناہ چھڑانے والے جو ڈاکٹر ہیں ان سے نسخے لے نسخے پھر ان نسخوں کو استعمال کرے تدبیریں کرے تو جو شخص تاب کرتا ہے اس کو تو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے وہ تو ایک ہی لمحے میں سارا قصہ صاف ہو جاتا ہے ایک لمحے میں وعدہ ہے معاف فرما دیں گے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ ہے کہ اس نے ننانوے قتل کیے یہ روایت بھی صحیح اور بخاری میں ہے اس کے بعد توبہ کی طرف توجہ ہوئی اللہ تعالی کی دستگیری ہوئی پریشان ہوئے کہ اب میں توبہ کیسے کروں اتنا علم نہیں تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہو وہ تو اللہ کی طرف مائل ہو گئے زبان سے استرف اللہ کہنا بھی ضروری نہیں دل میں ندامت ہو گئی اور اللہ تعالی کے متوجہ ہو گئے دل میں بات آ گئی ندامت ہو گئی تو گناہ معاف ہو گئی توبہ اسی زمانے کے ایک شخص کا قصہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے کا کہ موسا علیہ السلام نے ایک بار سولا استسقاء پڑھائی سولات استسقاء کا مطلب یہ ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش طالب کرنے کے لیے خاص قسم کی نماز ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے اجتماعی طور پر پھر دعا ہوتی ہے جہاں شریعت میں اجتماعی عبادت ثابت ہے تو وہ تو اس کے مطابق کرنا سنت ہے جہاں اجتماعی ثابت نہیں ہے تو وہاں اجتماع کرنا بےدا ہے کے نماز میں اجتماع سنت ہے اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں اور اکٹھے ہو کر دعائیں مانگیں مسا علیہ السلام نے نماز پڑھائی دعا فرما رہے تھے یا اللہ بارش یا اللہ بارش ہو جائے اللہ تعالی کی طرف سے رہی نازل ہوئی کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا گناہ ہے جب تک وہ اٹھ نہیں جاتا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی ایسا مجرم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا دیکھو بھائی جو ایسا مجرم ہو چلا جائے اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہیں اس لیے وہ چلا جائے جائے لوگ بہت متوجہ ہوئے کہ دیکھیں کون اٹھتا ہے کب اٹھتا ہے نظریں بلند ہو گئیں کہ کون جاتا ہے ابھی کوئی ایک بھی نہیں اٹھا تھا کہ بارش شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ ابھی ابھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک وہ مجرم مجلس سے اٹھ نہیں جاتا بارش نہیں ہوگی دعا قبول نہیں ہوگی درمیان میں اس طرح بھی توجہ کریں کہ گناہوں کی وجہ سے معصیت اور اللہ تعالی کی بغاوت کی وجہ سے نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی موسا علیہ السلام تو نبی تھے نا اور آپ کی امت کے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے صحابہ تھے نبی علیہ السلام اور اس کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ اجتماعی دعا سنت کے مطابق کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں مگر جواب یہ ملتا ہے جب تک وہ گناہ گار نہیں نکل جاتا دعا قبول نہیں بارش نہیں برسائیں گے تو موسا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ کوئی اٹھا تو ہے نہیں تو یہ بارش کیسے ہو گئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے توبہ کر لی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ شخص جس نے ابھی ابھی توبہ کی اور وہ گناہوں سے پاک ہو گیا توبہ بھی ایسی مقبول توبہ کے اسی وقت بارش بھی ہو گئی مقبول توبہ یا اللہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے بتا دیجیے وہ کون ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جمع ملا کہ موسا جب تک وہ مجرم تھا میں نے اس کی پردہ پوشی کی اب وہ تائب ہو گیا تو اب پردہ دری کیسے کروں مجرم کی تو پردہ پوشی کی بتایا نہیں کون ہے تو کرنے کے بعد کیسے بتا دوں کہ یہ مجرم تھا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے بارش ہو گئی یہاں سوچنے کے بعد یہ ہے کہ یہ قصہ اس پر یاد آیا کہ تابا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تابہ ہو اور زبان صحیح کرے کے کر نفل بھی پڑے یہ ضروری نہیں تابہ تو دل کی تاباہ ہے وہ شخص اگر قاعدہ کے مطابق توبہ کرتا پہلے دورا کت نماز پڑھتا نماز توبہ ہوتی ہے نا پہلے وہ دورہ گت نماز پڑھتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہی مجرم ہے دیکھیے توبہ کرنے لگا اور اگر ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتا یا سجدے میں جا کر پکارتا تو بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہی مجرم ہے اور اگر توبہ میں روتا چیختا چلاتا تو بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہی مجرم ہے تو توبہ کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ دوہرہ نماز پڑھے اور پھر خوب گڑ گڑا کر چیخے چلائے خوب خوب رو رو کر توبہ کرے اصل طریقہ تو یہی ہے اذا خلا في علمه مبتهيلا اجابه اللهه ثم لباه سئلت يا عبدي ما في كنفي بقول ما قلت قد استمعناه فالصوت قد اشتاق ملائكتي وذمك لنا قد غفرناه فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ خلوت میں جا کر رات کے اندھیروں میں جا کر اور رات نہ ہو تو دل میں بھی کئی اندھیرے مقام خلوت میں جہاں کیا حال ہو میں رہوں اور سامنے بسر ہوئے جانا نہ رہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو ایسی جگہ میں جا کر جب اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے یہ <تصفيق> اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوا تو فوراً اللہ تعالی کے رحمت اس کا استقبال کرتی ہے فوراً ایک لمحہ بھی دیر نہیں اللہ تعالی فرماتے لبیک لبیک میرے بندے میں حاضر میرے بندے میں تیرے سامنے موجود سب میں کلو میں کولتا ہوں تو کچھ کہا ہم نے سب سن لیا سب سن لیا سارے گناہ ماف کر دی مگر تیری تیرے حاط جلدی سے نہیں دیں گے حاجات نہیں دیں گے گناہ تو معاف کر دیے وہ تو تیرا سیاہ پرچہ سب دھل گیا آگے رہی بات کہ تیری کچھ تمنائیں ہیں کچھ دعائیں ہیں کچھ حاجات ہم سے مانگ رہا وہ جلدی سے نہیں دیں گے معنا میرے بندے تو نے مجھ سے مانگا اور تو میری رحمت میں میری رحمت میں جو کچھ کہہ رہا سب ہم نے سن لیا مگر تیری حاجات ہم جلدی کیوں پوری نہیں کرتے گا تھی تیرے رونے کی آواز مجھے پکارنے کی آواز گڑ گڑانے کی آواز اور میرے سامنے اس طریقے سے جھکے ہونے کی آہوزاری کی آواز یہ تیری ہے تیری سورت تیری آواز میرے فرشتوں کو بہت پسند ہے فرشتے بہت خوش ہو رہے ہیں تو جب فرشتوں کو پسند ہے تو فرشتوں کا پسند ہونا وہ تو دراصل اللہ تعالی کی پسند ہی کا پرتاؤ ہوتا ہے وہ چیز اللہ کو پسند ہے تو میرے فرشتوں کو پسند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری یہ آواز تیرا رونا آہو زاری مجھے بہت پسند ہے تو اگر تیری حاجت ہم نے پوری کر دی تو, تو, تو جلدی سے پر ختم کر دے گا یہ بندہ تو مرتلب کا یار ہے مطلب کا یار وہ حاجات میں خوب خوب دعائیں کرتا ہے جہاں پوری ہوگی بس ایسے اور آنے کریم میں کئی جگہ یہ مضمون ہے کہ بندے کا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت پکارتا ہے بہت پکارتا بہت, بہت زیادہ پکارتا ہے جیسے کہ بہت ہی بڑا کوئی عاشق و بہت بڑا واب بہت پکارتا جب ہم اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں تکلیف زائل کر دیتے ہیں تو ایسے جیسے کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے جیسے کہ وہ پیدا ہونے سے لے کر ایسا ہی ہے اور کوئی اس پر ہے ہی نہیں گویا پھر تو یہ جی ایسا قافل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے تیری دعا قبول تو کر لی ہے گنا معاف کر دیے توبہ بھی قبول کر لی رجسٹر میں لکھ دیا کہ اس کی حاجت درخواست اس کی قبول ہے مگر دیں گے ابھی نہیں کچھ دنوں کے بعد جب روزانہ روئے گا روزانہ سلاد الحاجہ پڑے گا روزانہ ہمیں پکارے گا تو تیرے دراجات بھی بلند ہوں گے اور ہمارے فرشتے بھی خوش ہوں گے ہم بھی خوش ہوں گے تو کچھ دن تو رہو ایسے تو اس میں خود بندے کا فائدہ ہے کہ کچھ دن اور کر لے اور کر لے پھر کہاں آئے گا یہ ایک نسخہ بھی سن لیجئے دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تکلیف میں اس کی دعائیں قبول ہوں تکلیف کی حالت میں اللہ کو پکارے مصیبت اور پریشانی میں اللہ کو پکارے تو اس کی دعا قبول ہو جو شخص یہ چاہتا ہے وہ نسخہ سن لے وہ یہ کہ راحت اور سکون میں اللہ کو پکارا کرے جو چاہے کہ تکلیفوں کی حالت میں اللہ میری دعا قبول کرے اس کے لیے لازم ہے کہ راحت اور سکون کی حالت میں بھی اللہ کے ساتھ رابطہ رہ توڑے نہیں چھوڑے نہیں جو راحت کے حالت میں اور سکون کی حالت میں اللہ کو پکارتا رہے گا اللہ تعالی اس کی تکلیف کے حالت میں اس کی دعائیں جلدی قبول فرمائیں گے اس کا قصہ ہو رہا تھا کہ دیکھیے دل کی دل کی توبہ جہاں باہر کرنے میں کچھ مبانے ہوں فرصت نہ ہو موقع ایسا نہ ہو تو صرف دل متوجہ ہو گیا تو وہ توبہ بھی اللہ تعالی کے یہاں دیکھی کیسی قبول ہو کہ فوراً بارش شروع ہو گئی اور بندوں کے حالات پر اللہ تعالی کی رحمت کیسی ہوتی ہے اس بارے میں بھی سن لیجیے فرمائے خوش و, و اشیخ اگر چار قسم کی مخلوق نہ ہوتی تو اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا کہ پوری دنیا کو دبا کر ہوتا چار قسم کی مخلوق پر اللہ کی رحمت ایسی نازل ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی عذاب کو روکے ہوئے سب سے پہلے ذکر فرمایا شبان اور خوشانی شب میں تابع کرنے والے جوانی میں اللہ سے ڈرنے والے جوانی میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے والے چار قسم کی مخلوق میں سے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا ان کا داراجہ سب سے بڑا ہے جبکہ جوانی میں ابتیں زیادہ ہوتی ہیں خیالات زیادہ ہوتے ہیں امنگیں زیادہ ہوتی ہیں اور عقل میں پختگی ہوتی نہیں جنون ہوتا جنون اس حال میں جب کوئی شخص اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی محبت میں آ کر خوف میں آ کر اللہ کی نافرمانی چھوڑتا ہے اس کا دارجہ جا سب سے زیادہ سب سے زیادہ ایک مخلوق تو یہ ہے کہ آداب اس لیے نہیں آ رہا کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ایسے ہوتے ہی ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں پر بھی گرفت نہیں فرماتے جانی میں اللہ کی طرف مائل بدھ کریں مائل مجھے میں ان سے رو گردار ہوں جانی میں یہی ہوتا ہے نا وہ ذات ذات مائل کرتے ہیں فوفی ذات اور شوہر کا فوفی ذات بھی یہ تو آج اس پر تاج ہوا کریں مائل مجھے میں ان سے رو کرتا رہ آگے ہو میرے پیچھے سلم خانہ رہے کب آگے ہو میرے پیچھے سلم خانہ رہے میرے سامنے ہر وقت کعبہ کعبہ کعبہ کعبہ کا مطلب رب کا کعبہ میری توجہ رب کعبہ کی طرف رہے اور اللہ سے روکنے والی جتنی چیزیں وہ سارے سانم ہیں, بوت ہیں سانم ہیں وہ سب ان کو سب کو پوسٹ ڈال دو سامنے صرف اللہ اللہ بوت کریں مائے مجھے میں ان سے رو گردار کعبہ آگے ہو میرے پیچھے سانم خان آ اللہ تعالی سب کو یہ حالت آتا فمار ایک تو یہ مخلوق جوانی میں اللہ سے ڈرنے والے دوسرے اقفال اور روزہ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے وہ تو معصوم ہیں ان کا گناہ تو کوئی ہے نہیں گناہ تو کرتے ہیں والدین بچوں کو بھی گناہ سکھاتے ہیں والدین بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر اللہ کی محبت لے کر پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس کے دل میں محبت پہلے ڈالی پیدا بعد میں فرمایا والدین اس کو باغی بناتے ہیں والدین بچے کا کوئی قصور جب تک بچہ ہے وہ تو کوئی قصور ہے نہیں بعد میں والدین نے اگرچہ بنا دیا مگر پھر بھی بچے کا قصور تو ہے کہ بڑے ہونے کے بعد عقل تو اللہ تعالی نے دے دی و ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے پھر چاہے جہنت کی طرف جائے یا جنت کی طرف والد ہونے کے بعد کوئی ازر نہیں کہ والدین نے نافرمان بنا دیا والدین نے ہاں والدین پر گنا دونوں کا ہوگا اپنا بھی اور اولاد کو بے دین بنانے کا بھی سب کا گنا والدین پر ہوگا کہ خود بھی جہنم اور اولاد کو بھی جہنم میں لے جا رہے ہیں تو بچوں کا چونکہ کوئی قصور نہیں ہے جب تک وہ نابالغ ہیں دودھ پیتے بچے اس وقت تک اللہ تعالی کو ان پر رحم آتا ہے ان کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتے تیسری مخروق ہے اشیخ و رک بڑھاپے سے کمر جھک گئی بڑھاپے سے کمر جھک جائے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کو رحمت آتا ہے تو اس حدیث میں تو یہ ہے کہ بڑھاپے سے کمر جھک گئے جھک جائے تو دوسرے حدیثوں میں یہ ہے کہ بس بال سفید ہو جائے تو بھی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے کمر جھکانے کی کوشش نہ کرے بس اگر جھکی تو ٹھیک ہے ہاں وہاں باہر انگلینڈ میں اور کینیڈا میں جب لوگ بیان سنتے تھے وہاں ہر جگہ ہر شہر ہر شہر میں یہ بیماری کہ لوگ بیٹھتے تھے دیواروں کے ساتھ لگ کر ٹیک لگا کر اچھے اچھے جوان بھی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر آگے نہیں آ رہے ہر شہر میں اور ہر ملک میں جن ملکوں میں جانا ہوا تو سب میں یہی قصہ تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بھائی یہاں کے لوگوں کی کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں جہاد کشمیر میں چلو تو کمریں سیدھی ہو جائے کشمیر میں چلا لگاؤ کمرے سیدھی کرنے کا نسخہ لے لو مجھ سے سب کی کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں پیچھ پیچھے ٹیک لگا کر دیکھے کیسے بیٹھے ہوئے پھر یہ شیر بھی سنا دیتا تھا کمر سیدھے کرنے کا نسخہ معلوم ہے یا نہیں کمر سیدھی کرنے کا نسخہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے <تصفيق> کافی ہے ایک بار اور سنا دوں है? ایک بار اور ماشاءاللہ میں نے سمجھا کہ یہ ایک ہی بار میں قصہ سا ختم نہ ہو جائے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے میں ان سے کہتا تھا ارے نکلو جہاد کشمیر میں جاؤ کمرے سیدھی ہو جائیں یہاں بیٹھے بیٹھے ال کے ملک میں بن گئے کمرے تمہاری ٹوٹ رہی ہے ٹیک لگا کر بیٹھ رہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ،, کہ کیا خبر کے کیا ہے رو رس میں شاہ باسی کرگسوں میں جو شاہین یا جو باز کرگسوں میں پلاو مردار خور جو گد ہوتے ہیں کرگس ان میں جو پلاو رہا ہو اسے کیا معلوم کہ شاہ بازی کیا ہوتی ہے وہ تو خود کو کرگس ہی سمجھے گا ویسا ہی بن جاتا ہے کرگس ہو جیسا زا میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہی بچے کو کر گئی خواب زاغ کبے میں بلند پروازی کہاں پیدا ہوئی کبے میں وہ تو ذرا طرح اونچے رہتا ہے تو وہ بھی پخانے وغیرہ جہاں تک نظر پڑی اور اس پر جھپتا زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی کر گئی خراب شاہی بچے کو سہرت ساخ تو شاہی بچہ ہو شاہی بچہ باس کا بچہ کبو میں کہیں چاندر اور دراہت وہ سمجھتے یہ بھی کبای ہے وہ بھی ویسے بڑھ جاتا ہے ساری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے کمر سیدھا بیٹھ نہیں سکتا وہ سے میں بھی بھیڑ ادھر ادھر بھی تو وہ بھی سمجھتا بھیڑ ہی ہوں کہیں ادھر کو شیر کا گزر ہوا تو شیر سمجھ گیا کہ یہ تو میرا بچہ ہے بالکل بیا نہیں اس کا نہ ہو مگر باہر آ کے شیر زیادہ شیر زیادہ شیر اس کو سمجھانے لگا بیٹے تیر کا بچہ ہے شیر کا یہاں بھیڑوں میں کیسے رہ گیا چلو ادھر شیر والے کام کرو شیر کا بچہ چلو ہمارے ساتھ وہ کہ نہیں میں تو بھیڑ ہوں بھیڑ بھیڑ کا بچہ ہوں بھیڑ مانتا ہی نہیں اور بہت سمجھایا تو شیر ہے شیر کا بچہ ہے ارے چل یہاں کہاں بھیڑوں میں نہیں نہیں میں تو بھیڑ ہی ہوں بھیڑ کا بچہ ہوں اچھا چلو ذرا میں تجھے دکھاتا ہوں کچھ تھوڑی دور تو چلو میرے ساتھ تجھے تجربہ کراتا ہوں کہ شیر کا بچہ ہے بھیڑ کا بچہ ہے چشمے پر لے گیا تو کہا کہ دیکھو اس میں میری سورت دیکھو اپنی سورت دیکھو ملتی ہوئی ہے یا نہیں اس نے دیکھا ارے ارے واقعی میں شیر کا بچہ ہوں اس کو توبہ بولا چلا کہ واقعی میں شیر کا بچہ تو یہ لوگ جنہوں نے کبھی جہاد کی باتیں سنی نہیں جہاد کی باتیں اور توپوں کی گھن گرج کبھی سنی نہیں نہ باتیں سنی گن تو کہا سنتے باتیں ہی نہیں سنی جہاد کی بات سن کر پیشاب خطا ہو رہا ہے یہ بھیڑ کے بچے ہیں بھیڑ کے بچے تو کبھی خیال ہوتا ہے کہ میں ان کو لے کر کہیں دکھاؤں چشمے میں کہ بھیڑ کے بچے نہیں ہو شیر کے بچے ہو چشمہ کہاں ہے کشمیر میں ان سب کو لے جاؤ کشمیر میں وہاں جا کر دکھاؤ کہ تم بھیڑ کے بچے نہیں ہو شیر کے بچے ہو شیر کے بچے تو یہ گیتڑوں میں بھیڑوں میں رہ رہ کر کرگسوں میں اور زاغوں میں کبوں میں رہ رہ کر خود بھی کبے بن گئے کبے بھیڑ کے بچے بن گئے کبے بن گئے گد بن گئے گد کے بچے بن گئے یا اللہ تو ان کو شاہبازی سکھا شاہبازی اپنے راستے میں اپنے دشمنوں پر جھپٹنے کے بل عطا آتا بل بل آتا فرما جوش جہاد آتا فرما مارنے مرنے کی عمائندگے دلوں میں عطا فرما یارب دلے مسلم میں وہ زندہ تمنا دے جو خون کو گرما دے جو جو, جو جو جو پل کو ترپا دے جو خون کو گرما دے یار دیر یہ دعا مانتے ہوئے ڈر تو نہیں رہے آپ لوگ اچھا ڈرے نہیں برنامہ ڈر کا نسخہ پھر بتا دوں نسخہ معلوم ہے ڈر ظاہر کرنے کا گن سے ٹوپی اڑانے کا ایسے معلوم ہیں کہ بہت لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے سنا دو اس کے ساتھ مضمون کے ساتھ مناسب جو لوگ گن سے ڈرتے ہیں یا گن کے نام سے ڈرتے ہیں ان کے ڈرنے کی قسمیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ گن سے ڈرتے ہیں یعنی گن دیکھ لیں تو پیشاب خطا ہو رہا ہے ان سے زیادہ بہادر وہ ہیں جو گن کی آواز دور سے سن لیں تو دل دھڑکنے لگتا ہے ابھی مریں ابھی مریں ان سے بھی زیادہ بہادر وہ ہیں کہ گن کا نام سن کر ڈرتے ہیں نام سمجھے کر گن کہتے اور گن ابھی مرے وہ <تصفح> لندن میں ایک شخص کے پاس ایسی چھوٹی سی میں سن سی گن ویسے مجھے خوش کرنے کے لیے بےچارے بچل ہے یا گن ون تو وہ وہاں کے جتنے تھے جاننے والے وہ تو خیر مجھے تو کیا کہتے ہیں اگر مجھے کہتے ہیں تو میں تو اور بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ سارے گن پکڑوں جو ہمارے میزبان تھے ان کو ڈرانے لگے سب لوگ تو کیا بنے گا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو مسجد میں تلواریں تقسیم کی جاتی تھی لوگ لا لا کر تلواریں خرید خرید کر تیر اور نیزے جنگ کا سامان دشمنوں کو ذبح کرنے کا سامان خرید خرید کر مسجد نبوی میں لا کر تقسیم اور آج گن کا نام سن کر ڈر رہے تو اس کے یہ جس دل میں یہ خوف ہو تو اس کو خوف ظاہر کرنے کا علاج کیا ہے اس کا تو ایک قصہ ہے اس پر کئی مولوی تو نئے نظر آ رہے ہیں اس لیے اور بھی کئی لوگ نئے ہوں گے توجہ سے سنیے درورت ہو تو پھر تجربہ بھی کریں گے انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں ہندوؤں نے بنیوں نے یہ درخواست دی کہ ہمیں فوج میں کیوں نہیں لیا جاتا فوج میں لو ہمیں نہیں جواب یہ ملا کہ تم لوگ بج دلو اس لیے فوج میں نہیں لیں گے تو انہوں نے کہا کہ کہاں بج دل ہے ہم تو بہت بہادر ہیں تو فوج کے میجر کی طرف سے وہ کہا گیا کہ اچھا تمہارا امتحان لیں گے جس سب سے زیادہ بہادر بنیا تھا تو وہ تیار ہو کر گیا امتحان دینے کے لیے اس کا سامنے بٹھا لیا اور میجر نے کسی سپاہی کو حکم دیا کہ اس کی ٹوپی میں گولی لگاؤ آج کل تو مسلمان بھی ٹوپی نہیں لیتا اس وقت کے بنیا بھی لیتے تھے غنیمت ہے کہ ابھی شروع نہیں ہے اس وقت کے بنیا بھی ٹوپی لیتے تھے سر پر فوجی نے جو گولی لگائی ٹوپی اڑ گئی وہ چیخا نہیں چلایا نہیں بھاگا نہیں آرام سے بیٹھا رہا تو لوگوں نے سمجھا کہ واقعی بہت بہادر ہے میجر نے کہا سپاہی سے کہ اس کو ٹوپی کی قیمت دلا دو ٹوپی اڑ گئی نا ختم ہو گئی ٹوپی کی قیمت دلا دو دلا دی کی دھلائی وہ دھوتی میں سارا کچھ نکال دیا ٹوپی کی قیمت دلا رہے دھوتی کی دھلائی بھی دلائی اس پر یہ لوگ جو گنوں کی جھنکار سے ڈرتے ہیں گنوں کی جھنکار سے آواز سے ادا کرے گان کا نام سن کر ڈرتے ہیں ان کے لیے میں نے ایک بار یہ کہا کہ بھائی میں مشغول تو بہت ہوں آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ بہت مشغول ہوں کسی کو ایک منٹ بھی نہیں دیتا خلوت میں الگ سے کوئی اگر ایک منٹ مانگتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ہے ہی نہیں جو چیز جس کے پاس ہو ہی نہیں وہ دے کہاں سے نہیں ہے تو جس کے پاس ایک منٹ بھی نہیں دینے کے لیے تو میں نے کہا کہ میں روزانہ تم لوگوں کے دلوں سے گن کا خوف اتارنے کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ دینے کو تیار آدھا گھنٹہ اللہ کرے کہ دلوں سے گن کا خوف نکل جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کا خوف اللہ کی محبت اتنی پیدا ہو جائے کہ اللہ کے دشمنوں پر تلوار اور گنے چلانے کے لیے بیتاب کر دے اللہ کی محبت اتنی پیدا ہو جائے سن لیجیے آج ایک نسخہ سنیے معیار سنیے کسوٹی تھرما میٹر لیجئے کسی زمانے میں میں تھرما میٹر بہت بتایا کرتا تھا اب میرے خیال میں شاید کوئی ایک دو سال ہو گیا کچھ ادھر سے توجہ ہٹ گئی کبھی تھرما میٹر بتائے نہیں ہے آج لیجئے تھرما میٹر دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں تھرمامیٹر لیجئے جس دل میں اللہ کے دشمنوں پر گنے چلانے کی امنگیں پیدا نہیں ہوتی وہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے اللہ کی قسم وہ اللہ کی محبت سے خالی ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی محبت تو اس کے دل میں نہیں ہے جس کے دل میں یہ بلبلے پیدا نہ ہوں یہ تڑپ پیدا نہ ہو اپنے محبوب کے نافرمانوں اپنے محبوب کے دشمنوں پر گنے چلاؤں جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی اللہ کی قسم اس کے دل میں ایمان نہیں میں نے یہ قسم اٹھا کر اتنا بڑا دعوی اپنے پاس سے نہیں کر دیا ہے حالانکہ بات تو عقل میں آتی ہے نا پھر تو عقلی لحاظ سے سوچ لیں میں بات آنے کی ہے کہ جو کسی کے ساتھ محبت ایمان اور محبت دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں جس کو ایمان کہتے ہیں وہی وہ اللہ کی محبت ہے اور جو اللہ کی محبت ہے اسی کا دوسرا نام ایمان ہے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں الگ الگ یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپلی جہاز سے پہلے دیکھیں دنیا میں کسی کے ساتھ آپ کو محبت ہو مگر محبوب کے دشمن کے ساتھ دوستی ہو محبوب کے دشمن پر دشمن کو ختم کرنے ٹھکانے لگانے کی باتیں دل میں نہیں آ رہی ان کے دشمن کے ساتھ ہرواداری اور دوستی رکھ رہے نہیں نہیں اس کو مت کچھ کہیے اس کو تو کچھ نچھے ہو تو بتائیے یہ محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے آخری لحاظ سے سوچیں کہیں ایسا ممکن ہے آپ کا کوئی محبوب ہو اس محبوب کا کوئی دشمن ہو پھر اس دشمن سے آپ کو دشمنی نہ ہو تو معلوم ہوا کہ آپ کا محبت کا دعویٰ نفاق ہے نفاق ہے، غلط ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے فریب ہے محبت نہیں ہے تو یہ تو ہو گئی آخری لحاظ سے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنیے فرمایا کہ جس نے اپنی عمر میں جہاد نہیں کیا اور کبھی جہاد کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے وہ منافق ہے اس کی موت نفاق پر موت آئے گی نفاق کے شعبے پر وہ موت آئے اللہ تعالی سے نفاق سے بچائیں ایمان کامل ایمان صحیح ایمانتا فرمائے تو عقلی لحاظ سے بھی بات ہوگی حدور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ دونوں باتیں یاد رکھیں عقلی عقل کا فیصلہ بھی اور حضور حدور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی پھر سنا دوں جس شخص نے جہاد نہ کیا اور جہاد کے بارے میں دل میں کبھی خیال بھی نہیں لاتا سوچتا بھی نہیں وہ نفاق کے شعبے پر مرا اس کی موت آئے گی تو نفاح کے شعبے پر موت آئے گی ایمان خالص اس میں نہیں ہے یا اللہ ہماری زندگی ہماری موت سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق ایمان کامل لوتا تھا ایمان کامل بات کو سمجھ میں آئی ایک بار استعار پڑھ لیجئے تو بات جلدی سمجھ میں آئی سب استعمال پڑھ پھر لوٹا دوں مجھے یہی مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہ بات سمجھتے نہیں اگر سمجھتے تو پھر یہ بار بار روز کو پوچھتے ابا کہ جہاد پر مت جاؤ ابا ہے پہلے پوچھ لیتے ہیں جہاد فرض آئن ہے یا نہیں اجوا میں تو فرض آئن تو ہے اب کس چیز کا انتظار ہے ہندوستان کی فوجیں سرحد پر لگی ہوئی ہیں کس چیز کا انتظار کہ اس کا انتظار ہے کہ گھر میں گھس کر ختم کرے تو اس کے بعد بیٹھے جہاد فرض ہے یا نہیں یہ <سؤال> اچھا انتظار کرتے رہو پھر دیکھے بنتا کیا ناشی وا کم او ازواجكم او عشيهاتكم او امراه يقتربتموها او او امراه يقتربتموها او ها او من الله ورسوله وجاهدوا في سبيل فتقوا فت حتى يتقى الله بكم اللہ یا ہو رہا ہے اعلان. فرما دیجئے اعلان اعلان کیجئے ارے جہاز سے جانے چرانے بھالو مختلف بہانے بنا بنا کر جہاز سے بھاگنے بھالو سن لو یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ پڑھ کر کے خوانیاں کرا کر کر گڈی بنو وہ قرآن کر فرما دیجئے اگر تمہارے بیٹے تمہاری اولاد تمہارے ابا تمہاری اماں تمہاری بیویاں تمہارے بھائی تمہاری تجارتیں تمہارے محلات سونے چاندی کے ڈھیر جو کوئی جمع کر رکھا ہے اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اور جہاد کرنے سے زیادہ ان چیز کی ٹھیک ہے تو ترقا سو پس انتظار کرو پھر انتظار کرو تو کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے انتظار کرو ہفتہ یاد اللہ کے امریک اللہ جب لائے گا رہ تو پھر کہو گے کہ اگر ہم میرے سودر گئے ہوتے, اچھا ہوتے پھر منت نہیں میری انتظار کرو کہ اللہ کا جا رہے کس چیز کا انتظار کرو ہندوستان سے کٹ مر کر بھاگے اور یہاں آ کر کے بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہندوستانی واپس کیوں نہیں چلے جا جن لوگوں کو اب تک جہاد کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو واپس ہندوستان ہی چلے جائیں وہاں سے تو دم دبا کر بھاگے آدھے مرے اور آدھے آدھے سے بھی کم ہے اور ساری ساری عورتیں سے سارے قربان کرتے ہیں جائدادیں بھی بیٹیاں بھی بیویاں بھی سب کچھ قربان کر کے آئے اور یہاں آ کر اللہ کی نافرمانی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی کچھ ہوش نہیں کچھ ہوش ہم جب کسی کام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے دلوں میں نافرمانی آتے خوب نافرمانی کرتے ہیں خوب نافرمانی پھر ہم ان بس جڑے کرتے ہیں جڑے ایسی آیتیں تو سننے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ان کو تو وہی چاہیے بس فلاں وظیفہ پڑھ دو یہ کام ہو جائے گا فلاں وظیفہ پڑھ دو یہ کام ہو جائے گا اللہ کیسے کیسے کرا ہاں میں بات کر رہا تھا پہلے تو پوچھتے ہیں جہاد فرد آئن ہے یا نہیں میں مطلب پردے آئین پہلے فرد آئن کے مانا صاحب ہے جہاد فرض آئن ہے اس کے مانا یہ نہیں ہے کہ ہر شخص نکل کر محال میں جائے اور پہلی سب میں جائے کشمیر پہنچے اور کہیں چلا جاتا یہ مانا نہیں ہے فرض آئن کے فرض آئن کے مانا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی بسرق, اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق جہاد میں کھساتے یہ ہے فرض آئن اس کے کیا استطاعت ہے کیا کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت مختلف اس کے بارے میں اس میں کیا صلاحیت ہے کون سا کام کر سکتا ہے جہاز کی کسی تنظیم سے رابطہ قائم کر کے اسے مشورہ دیں اتنے برد فرد ہے کہ جہاد کی تنظیم سے رابطہ قائم کر کے مشورہ لیں جو کچھ وہ مشورہ بتائیں وہ سارے حالات سامنے رکھیں گے آپ کے آپ شادی شدہ ہیں بیوی ہے اولاد ہے آپ کے کارخانے ہیں تجارتیں ہیں فلاک کام ہے پلاک کام ہے ساری فرشت ان کو بتا دیں سب حالات پر غور و فکر کر کے وہ آپ کو مشورہ دیں تو ان سے رابطہ قائم کرنا مشورہ لینا اور کم سے کم اتنا تو خرش کر سکتا ہے کہ دعا تو کر سکتا زبان تو نہیں کٹ گئی دعا کر سکتا یا اللہ پوری دنیا میں مجاہدین کی نصرت فرما مدد فرما کپار کو مغلوب مطلوب مردود فرما یا اللہ دنیا بھر کے کافروں کو ہدایت دے دے اگر ہدایت مقدر نہیں تو ان کو تباہ کر سنیے دعا تو یوں ہی کرنی چاہیے اگر یہ جی وہ دل سے تو دقت ہی نہیں بیرونی ممالک میں امریکہ میں انگلینڈ میں کینیڈا میں تینوں ملکوں میں خاص مجلسوں میں عام مجلسوں میں اپنے طور پر بھی ایک دعا کرتا رہا ہوں مگر وہ دعا دل سے نہیں نکلتی اس کے باوجود زبان سے کرتا ہوں دعا یہ کرتا رہا ہوں کہ یا اللہ ان کافروں کو اپنی رحمت سے ہدایت دے اگر ہدایت مقدر نہیں تو ان کو تباہ کر دعا تو کیوں کرتا مگر اس کا جو پہلا جملہ ہے نا یا اللہ ان کو ہدایت دے دے زبان سے تو کہتا ہوں دل سے نہیں نکلتا دل سے اس لیے نہیں نکلتا کہ حالات بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث کی نصوص بتا رہے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ہوگی اللہ نے مقدر کر دیا کہ ان کو ہدایت نہیں ہوگی یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے تباہ تباہ جو مقدر ہے آخر یوسا علیہ السلام بھی تو کسی کو قتل کریں گے پہلے سے اگر مسلمان ہو گئے سارے کے سارے تو یوسار علیہ السلام کیا جہاد کریں گے امام مہدی کے تو بڑے منتظر ہیں آپ لوگ کوئی کہیں سے اٹھ کر کے کھڑا ہوگا میں جو ہاں صاحب آپ ہی مہدی ہیں جین بیٹھ کی تو مہندی کہیں جہاد کرے گا یا مہدی سے پہلے کوئی سارے مسلمان ہی ہو گئے ہوں گے مہدی اور علیہ السلام تربار سے جہاد کریں گے یا ایسے مسلمان کرتے رہیں گے دعائیں کرتے رہیں گے یا اللہ یہ مسلمان ہو جائے یا اللہ مسلمان اور وہ بھی مسلمان ہو گیا اور وہ مسلمان ہو جائے ایسے ہوگا یہ وہ تلوار ہوتا گے کیا کریں گے دعائیں تو خود کرتا ہوں یا اللہ دنیا بھر کے کفار کو ہدایت دے دے یہ لفظ نیک اوپر اوپر سے, دل سے نکلتا نہیں کہ جب مقدر ہے ہی نہیں تمہیں تو ایسے ہی ورڈ دوں مقدر نہیں ہے نہیں ہے سنیے علیہ السلام نے کیسی دو آر من کہ قرآن کو بھی کچھ دیکھ لیا کرو قرآن کو کچھ دیکھ لیا کروتیس میں بارہ در اور میرے رب ان کو سور کو تباہ کر دے ایک کو بھی بات متوڑنا سورے کا سارا قصہ کو ختم کر دیا لڑتا تھا ایک کو مت تباہ کر دے سب اس لیے کہ میرے رب رب بھی میرے رب اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو شام کے بچے اشتہا پیدا ہو گئے شام کے بچے کفار جو بھی ان کے یہاں بچے پیدا ہوں گے بڑے سے بڑے کافل بڑے سے بڑے, کافر بڑے, سے بڑے کافر اللہ تعالی نے یہ تباہ کیا تو سے سارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات قبیلوں پر بردا فرمائی ہدایت کی دعا نہیں پر دعا ایک مہینے تک مسلسل نمازوں کے اندر بلند آباد سے بد دعا سے بد دعائیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر حال میں دعا نہیں ہے دعائیں بھی ہیں مگر ہر حال میں دعائیں نہیں ابر اکرم صلی سلم وسلم نے بخار پر بد دعائیں کی کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے تباہ کر دے اللهم سهل لهم اللهم اشدد شملهم اللهم فريق جمعهم. اللهم فارقهم جامعهم اللهم تمم ديارهم اللهم خير بلادهم اللهم خير بيوتهم اللهم كن لهم اقضا عزيز مقدير اللہم انزل عن القوم ترجمہ بھی کر دوں کہ لوگوں نے سمجھا تو ہے نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے چلیے سارے کا حاصل کیا کہ یاد رکھتا کرو تباہ کر دے تباہ کر دے تباہ, کر دے, تباہ کر دے یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے رحمت جن کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا وہ دعائیں کریں یا اللہ کے کو تباہ کر, تباہ کر دے تباہ کر دے ان کے پاؤں دے ان میں منافع پیدا کر دے ان میں آپس میں اختلاف پیدا کر دے یا ان کے ان کے بستیوں میں زلزلہ پیدا کر دے یا ان کو الٹ پالٹ کر دے یا ان کو تباہ کر دے یا رحمت اللہ علیہ وسلم یا اللہ ان پر ایسا عذاب ایسا عذاب ایسا عذاب کہ آزاد کو نہ روکے بس عذاب ایسا کہ روکے ہی نہیں ایسے دبا کر اللہ کے بندو قربت نازرا آپ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے سنتے رہتے ہوں گے قروت نازلہ فساد کے دنوں میں بہت مولانا صاحبان اخباروں میں بھی دیتے ہیں نا خلوت نازرہ شروع کروا قلوت نازرہ کبھی سنا یا نہیں سنا سنا ہے اخبار میں مولانا صاحبان دیتے ہیں کہ خبر نازرہ بڑھواج کر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مسجدوں میں کسی مسجد میں سنی ہے نہیں سنی پڑھتے ہیں نا مسجدوں میں کوئی پتا بھی ہے کہ قلوت ناظرہ ہے کیا چیز نازلہ یہی ہے کہ ہدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال قبیلوں پر تیس دن مسلسل بد دعائیں تھیں تیس دن تک تو کیسے ہمارے دل سے دعائیں نکلیں جن کے لیے قرآن اور حدیث اور عیسائی علیہ السلام کے آنے کا زمانہ آ چکا مہدی اللہ کرے کہ مہدی کوئی صحیح آ جائے مرلوب جہاں مہدی میں جہاں مہندی کا نام لیتا ہوں تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی مہدی نہ بن جائے اس لئے مہدی کا نام زیادہ نہیں دیکھا مطلب جو بھی میں مہندی ایک عورت نے فون پر بتایا اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی شادی نہیں ہوئی فون پر کہہ رہی ہے ایک لڑکی غیر شادی شدہ کہ میں نے خواہ میں دیکھا کہ میرے پیٹ سے مہدی پیدا ہوا مجھ سے پوچھ رہے تو معلوم نہیں شاید یہ مطلب ہوگا کہ میں ابھی سے اس سے پیدا ہو جاؤں مہندی کے پیدا ہونے سے پہلے اس لیے بھائی مہدی کے تو یہی دعا کر لیا کریں یا اللہ کوئی, کوئی شبہ ہے ہی نہیں اور اسلام ہوتا رہیں گے تو تلبار سے خبر لیں گے تلوار سے اور پتھر کہیں گے پتھروں کے پیچھے کافر چھپیں گے تو پتھر کہے گا Uh, کوئی مسلمان قریب سے گزرے گا تو پتھر آباز دے گا میرے پیچھے کافر چھپا ہوا اس کو اطل کر دے یہ نہیں اس کو تبلیغ کر میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے تو اللہ کے بندے آ کر اس کو تبلیغ کر اور اس کے لیے دعا بھی کر کربی اللہ کے نبی. نبی تھے تو آخر میں وہ تشریف لائیں گے حضور حدور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علیہ السلام کی دعا دیکھیے علیس علیہ السلام کی دعا اگر وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ میں دعا کر دو سب کو مسلمان بنا دے تو اللہ کی طرف سے جواب کیا مل سکتا کہ تیرے جو وہ وقت تھا بس کا جب تو نبی تھا اس وقت میں تو یہودیوں نے اپنے خیال میں تجھے سولی پر چڑھا دیا تیری دعائیں بارے میں, میں, نے اس وقت میں قبول نہ کی قبول نہ کی تو ان مردوں کے بارے میں دعا کر سمجھ میں آ رہی تو ہر موقع میں ہر وقت میں دعائیں نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ دعا یہ کریں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے مگر ساتھ دوسرا جملہ ضرور کر اگر ہدایت مقدر نہیں تو ان کو تباہ کر اگر ہدایت مقدر اور بات یہی یہ ہے مقدر نہیں ہے قریب ہے ولسا علیہ السلام کا زمانہ بہت قریب آ چکا اب یہ میٹھی میٹھی باتیں کام نہیں کریں گی تلوار کے ساتھ کوئی جا رہا نہیں یا تو پہلے شکایت کر لیں کہ عوشار جب اتریں گے تو ایک وقت ان سے ملے گا کہ اوسر السلام سے جا کر کے کہے گا نہیں نہیں لڑائی مت کریں لڑنے کا وقت نہیں ہے آپ قتل قتل کر کر کے ان کو جھاننے میں بھیج رہے ہیں قتل کر کے اللہ کی مخلوق کو جھاننے میں بھیج رہے ہیں ان کو تبلیغ کرو تبلیغ کرو دعائیں بھی کرو سارے مل کر دعا کرو تو السلام سے یہ کہیں گے آپ لوگ گا کوئی یہی بتا دیجیے کہ علی صلاح السلام کو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ اترے تو ہیں اللہ نے آپ کو اتارا تو ہیں مگر دیکھو یہ کام آپ کا وہ پیچھے پیچھے چھپا ہوا کافر کافر پتھر پتھر کہہ کہہ رہا ہے ہے کہ میرے رہا ہے اس کو قدل کر پتھر کہہ رہا ہے میرے پیچھے کافر چھپا گو اس کو قدل کر درخت بول رہا ہے میرے پیچھے کافر چھپا کو اس کو قدل کر وہ تو اللہ تعالیٰ پتھر کو اور درختوں کو زبان دے رہے ہیں قدر کر اسے میرے پیچھے پتھر, پتھر کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے اس کو قدر کرا کر تو آپ لوگ وہاں بھی یہ کہ نہیں نہیں ہے قدر نہیں ہے اس کو تبلیغ کرو اس کے لیے دعا کرو تبلیغ کرو قدر کر کے جہنم میں بھیج دیا اس کو جنت میں یہ اللہ کو جا کر وہ بات کہیں گے رہ نہ جائے وہ کہتے ہیں کہ کہتا ہے کہ نہ جاؤ ایک شخص نے تو یہ بتایا کہ میری امی کہتی ہے کہ مت کہتے میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ پھر اگر دشمن یہاں آ اور یہاں قتل کیا وہ ہو رہا ہے دشمن تو بہت قریب پہنچ رہا ہے تو امی کہتی ہے پھر یہ اکٹھے تو مریں گے امی کہتی ہے یہیں اپنے گھر میں دشمن آ کر چھری سے دبا کرے گا ایک ساتھ مرے گے اور جب ایسے مریں گے تو ایک ساتھ جہن میں بھی اکٹھے جائیں گے سارا بدلے اکٹھا ہو کر جاننا یہ بتانا لوگوں کو شروع کیا کہ جس کا ابا یہ کہے کہ مت جاؤ وہ ابا کو بھی کہلو ابا تجے بھی لے چلتا ہوں جب کشمیر میں پہلی سپ میں تو پہنچے تو تیرے عشکار تو خود کو خود ہی حل ہو جائے دماغ سیدھا ہو جائے تو سنیے جس کا ابا روکے کے جہاد میں جانے سے وہ ابا کو کھینچ کر لے جائے اگر اس کے بس کی بات نہیں ہے تو مجاہدین کی کسی تنظیم کو بتا دے وہ اٹھا کر لے یہ اولاج اس کا ہی ہے ارے بات تو کچھ دور چلی گئی چلی گئی اللہ وہ دھیان سے پہلے یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ باتیں کہلا دے جو آنے والوں کے لیے تیرے علم میں آنے والوں کے لیے نہ تو ہوں وہ باتیں کیا میرا اختیار نہیں ہے دعا ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بابلہ <تصفح> مسلمانی کے دعوے کرنے والے ایمان کے دعوے کرنے والے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو دشمن ٹوٹ رہا ہے ٹوٹ رہا ہے تم پر ٹوٹ رہا ہے اللہ کے لیے ہوش میں آؤ آنکھیں کھولو دفاع کرو یہ اقدامانہ جہاد نہیں ہے دفاع دفاع کرو اپنی عزت سے اپنی جانوں کا دفاع کرو اپنی علت کا دفاع کرو اپنے ایمان کا دفاع کرو اپنی بیوی بیٹیوں بہنوں کا دفاع کرو جب یہ کہا جاتا ہے تو کہ جانتا ہم تو مر جائیں گے جہاں مر جائیں گے وہ مر جائیں گے اگر تم مرا نہیں جی جہاد میں نہیں مرا تو ویسے تو, تو کبھی بھی نہیں مرے جیسے ہمیشہ زندہ ہی رہے جا اللہ قرآن کریم میں جہاد کے جو مضامین ہیں ویسے معلوم ہوتا کہ آج کے مسلمان کے قبضے کی بات ہوتی نا یہ ساری آیاتیں نکال اللہ نے قرآن کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے پوری دنیا مل کر قرآن سے ایک لطف نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا اگر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ نہ ہوتا تو آج کا مسلمان آدھا قرآن جہاد کے بارے میں آدھا قرآن معلوم کرتا والا جہاد لڑو مارو لڑو مارو مارو مارو جان سے مارو اپنی جانیں قربان کرو دشمنوں کی جانیں مارو اللہ کے کاٹوں کی گردنوں پر مارو اللہ کے دشمنوں کے سروں پر مارو اللہ کے دشمنوں کے جوڑ کاٹو جوڑ کاٹو پورا قرآن بھرا بھرا تو آج کا مسلمان کے ساری آیتوں کو نکال کر کے ویسی بات ہے تھوڑا سا قرآن ایک, ایک, ایک دو بار بخر ہے یا ساری آیتوں کو ختم یا اللہ قرآن پر ایمان آتا ایمان کا ملا تیرے اقام کیا اتباع کرنے کی تو پہ پتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہیے ہدایت کی دعا ہی کی جائے بد دعا نہ کی جائے اس پر بتایا تھا کہ اپنے اپنے مواقع ہیں دو تین مواقع ایسے بتائے تھے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر بدعائیں فرمائی ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا فرمائی کہ کوئی ایک گھر بھی کافروں کا دنیا میں باقی نہ رہے یا اللہ تو سب کو تباہ کر دی اس کے ساتھ ایک بات اور مزید اب بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگرچہ وہ بات ضمنً تبعن تھی مگر تھوڑی سی بات پوری ہو جائے حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور فرعنیوں کے لیے دعا فرمائی یا اللہ ان کو ایمان کی تفیق نہ دے یہ بدعا ایمان لانا چاہیں تو ان کو ایمان کی تفیق نہ دے قرب نقم بہ شلوبہ یا رب الدہ یار اے اللہ ان کے اموال کو تباہ کر دے ان کے دلوں پر مہر لگا دے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ جب جب تک غرق کا عذاب آنکھوں سے دیکھ نہ لیں ایمان نہ لائیں اور ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب یہ عذاب دیکھ لیں گے کتنا چلاتا رہے گا عید تو ہم کہیں گے ملن اب ایمان لا رہے ہو اب تمہارا ایمان قبول نہیں بظاہر تو یہ بدوا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے مگر اس کے بعد کی آیت بتاتی ہے کہ موسا اور ہارون علیہ مصولۃ وسلم دونوں کی طرف سے یہ بد دعا تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں نے جو ان کفار کے لیے بد دعا کی ہے وہ ہم نے قبول کر لی تو معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ نے نہیں بلکہ دونوں بھائیوں نے دونوں رسولوں نے بد دعا کی تھی مواقع ہیں کئی مواقع ایسے بھی کہ انبیاء اکرم علیہ السلّۃ وبہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا فرمائی ہے کئی ایسے ہیں کہ دعا فرمائیے اس زمانے میں اسلم طریقہ اسلم یعنی جس میں سلامتی ہے سائی سالم راستہ وہ یہ کہ یوں دعا کی جائے یا اللہ تو دنیا بھر کے کافروں کو خاص طور پر مغربی ممالک کے کفار کو ہدایت عطا فرما اور اگر ہدایت مقدر نہیں تو تو ان کو تباہ کر کے ان ملکوں میں پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا قوائن فرما دے اب تو یہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے ہدایت مقدر ہے یا نہیں تو یوں دعا کرنا چاہیے دوسرے بات جہاد کے بارے میں حضرات صحابہ آباہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک نعرہ غذب احزاب میں جب پورا عرب جمع ہو کر پورا عرب تمام قبائل جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کر کے آئے کہ آج تو مدینہ میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے فیصلہ کن جنگ کریں تمام قبائل مل کر آ گئے اس غذبے کو غذبۂ احضاب بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ سارے قبائل مل کر آئے تھے غذبۂ خندق بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ دفاع کے لیے خندق کھودی گئی جی تھی حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خندق کھود رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نعرے لگا رہے تھے نحن الدین بیا محمد علجہ دین بقینا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی ہے اس بات پر بیت کی ہے کہ جب تک رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے جب تک رہیں گے کفار سے لڑتے رہیں گے اس بات پر ہم نے بعت کی ہے تھوڑی سی وضاحت اس کی سن لیں کہ اصل میں تو بیعت ہوتی ہے ایمان پر ایمان پر بیعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب ایمان پر بیعت کی تو سب ایمان یاد ایمان کے جتنے شعبے ہیں سب پر بیعت ہو گئی تو اصل چیز پر ہو گئی تو ساری چیزیں اسی پہ آ گئی مگر کہیں کہیں ایمان اور اسلام کے شعبوں میں سے کسی بہت بڑے شعبے پر اور اس کی اہمیت بتانے اور جتلانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر الگ سے بیعت کی جیسے ہے جیسے بیعت رضوان ہے صلہبیہ میں جب یہ خیال ہوا کہ جہاں کتال ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے نئے سرے سے بیعت لی ایمان پر سب نے پہلے سے بیعت کی ہوئی تھی اب نئے سرے سے بیعت کفار سے لڑائی ہوئی تو مر جائیں گے کٹ جائیں گے جو مقدر ہوگا ہوتا رہے گا پیچھے نہیں ہٹیں گے آج اس پر بیت نئے سرے سے ہو رہی اس کو بیت رضوان کہتے ہیں اس بیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور ایسے حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں اسی وقت اپنے رضا کا خاص تمغہ خاص بشارت تھا فرمایا عن اذ فعالم ما لم فجعل من دون فتحا لام تاک کے لیے اور جواب قسم کے لیے اور قد تاک کے لیے پھر سیغ ماضی تین تاکیدوں کے ساتھ قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے آج بیت کی مرنے پر اس کو بیت موت کی بھی کہتے ہیں موت کی بیعت مر جائیں گے ہٹیں گے نہیں ایک ہی کام ہوگا بس یہ حضرات ایمان پر بیعت پہلے کر چکے تھے مگر نئے سرے سے پھر استطال پر بیعت کی اسی طریقے سے غضب خندق میں یا جس کو غذبِ احزاب بھی میں, میں نے بتایا تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عن بار بار یہ شعر پڑھتے تھے خندق کھود رہے ہیں مشقت برداشت کر رہے ہیں دین کے جتنے شعبے بھی ہیں کسی شعبے کا خصوصیت سے کوئی ذکر نہیں فرمایا اگر دے کر فرمایا خصوصیت سے تو جہادا ابدا پوری حدیث میں بس دو جگہ پر دے ہے الگ سے بات کا ابھی وہ پورے استعاب سے نہیں کہہ رہا ابھی ابھی جو بات ذہن میں آ رہی ہے کہ سب احادیث میں ایمان کے بعد کوئی دوسری باویت دو ہی جگہ پر یہ ذکر ملتا ہے ایک وہی بیت رضوان اور ایک یہی بیت خندق کے موقع پر تو دونوں میں جہاد کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایمان پر بیت کرنے کے بعد پھر قتال اور جہاد اللہ کے راہ میں مرنے مارنے جانے لینے دینے پر ایمان کے بعد نئے سرے سے پھر بیت ہوئی اور کسی بات پر کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کدھر چلے گی رین گاڑی کمرے ٹوٹی ہوئی اس پر شاید غصہ چلا گیا ادھر اگر کمریں ٹیڑی نہ ہوں بڑھاپے کی وجہ سے تو یہ میں بتا رہا تھا بال سفید ہو جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سفید با سفید بالوں والے مسلمان سے شرماتا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے دعا قبول نہ کرے اللہ اس سے شرماتا ہے شرمانے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتے ہیں رحم فرما چاہ ایک شخص کا انتقال ہوا انتقال سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ بیٹو یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیسا ابو تھا کیسا تو انہوں نے کہا کون تھا خیر آپ بہت اچھا ابا تھا بہت اچھا آج کل تو اولاد کو ابا سے دشمنی ہوتی ہے نا اس لیے کہ وہ دشمنی تو خود ہی کرواتا ہے ایک صاحب یہاں آئے تو کہنے لگے کہ وہ میرا, میرا لڑکا جو ہے نا وہ میری کوئی بات نہیں مانتا بڑا نافرمان ہے حالانکہ میں نے اس کو فلاں ڈگری کروائی فلاں کروائی مجھے تو ڈگریوں کے نام بھی نہیں آتے اللہ کرے کہ نہ ہی آئے کری وہ کیا کہتے ہیں وہ بی ایس اور ایس بی اور ایم اے اور فلاں اور وائد کرایا یہ کروایا وہ کروایا بہت کچھ بی کام کروایا بے کام کروایا تو کئی ڈگریاں گلوا دی اتنا تو میں نے اس کو پڑھایا اتنا پڑھایا ایسے ایسی ایسی ڈگریاں اور وہ میری بات مانتا ہی نہیں ہے تو کچھ پڑھنے کو بتا دے تعبیض دے دے یا پڑھ دے کو بتا دے تو میں نے کہا کہ واقعی تیرا تیرا لڑکا واقعی بڑا نالائک بڑا نالائق بڑا نالائق ہے جو جو تھی ہی ڈگریاں اس کو دلائیں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ روزانہ سوگو اٹھ کر ناشتے سے پہلے سو جوتے تیرے سر میں لگاتا وہ لگاتا ہی نہیں بڑا نالائق ڈگری خراب اور امریکہ میں اور انگلینڈ میں کئی لوگ فون پر آج بھی کسی نے فون پر کہا ہمارا بیٹا ادھر چلا گیا امریکہ میں تو آپ دعا کر دیجئے کہ وہاں ماحول میں خراب نہ ہو گیا گٹر میں اور خود دیکھے گا پکڑ کے جاؤ گٹر میں جاؤ گٹر میں خود کہہ رہے میں جا کر کے وہ اس کا جو ہے خوشبو آپ نکلے تو خوشبو بڑا ہوتا ہے اس کی جو لائن بہت بڑی لائن ہوتی ہے نا جہاں سب مل کر کے جاتے اس اس پھینک دیا گیا تھا دعا کر دیجیے کہ خوشبو اندر سے مرحب پار ہو کر نکلے مرحت پار ہونے کا کونتا، کونتا را را ابا تو ہمارے لیے بہت اچھا ابا تھا بہت اچھا ابا ہے ان کو دیکھو بیٹو جب میں تمہارے لیے بہت اچھا ابا ہوں تو تم اب میرے لیے میرا آخری وقت ہے تو میرے لیے بہتر بیٹے بن کر کے دکھاؤ بہتر بیٹے بنو وہ یہ کہ میں اتنا بڑا گناگار ہوں اتنا بڑا گناہ گار اگر اللہ کو مجھ پر قدرت ہو گئی تو مجھے اتنا عذاب دے گا کہ دنیا میں کسی کو اتنا عذاب نہیں دے گا اتنا گناہ گار تو میرے مرنے کے بعد میری راک کو جلاؤ میرے جسم کو جلاؤ اور راک کو ایسے دن میں جب کہ ہوا زیادہ تیز اور گرمی تپش بھی زیادہ ہو دریا میں بہا دو ہوا تیز ہوگی تو وہ زیادہ دور تک راقوب اچھی طرح سے پھیلے گی اور گرمی بھی ہوگی تو پانی اس کو جلدی پھیلائے گا اس میں بہا دو تاکہ اللہ تعالی مجھ پر نہ اللہ کو قدرت ہو نہ اللہ کو جذاب دے لڑکوں نے ایسے کیا مرنے کے بعد اس کو جلایا پھر جس دن زیادہ گرمی تھی زیادہ تیز ہوا تھی تو دریا میں اس کے راہ کو بہا دیا اللہ تعالی نے اس کے درات کو جمع کیا اس میں روح ڈالی اور اسے پوچھا بتا کیا قصلہ ہے کیوں ایسے کیا تو اس نے کہا کہ میں نے خواہش تھی کہ یا مجھ سے یہ جو کام ہو گیا تو تیرے خوف کی وجہ سے ہو گیا اب اگر دیکھا جائے تو وہ تو وہ کہیں گے کہ اس کی تو موت ہی پر آئی یعنی اگر اللہ کو قدرت ہو گئی یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ایسا کرنے سے اللہ قادر نہیں ہوگا ظاہر تو کفر ہے مگر اللہ تعالیٰ کی بات دیکھیے جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تو تیرے خوف سے جو کچھ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس وقت میں میرے غالب خوف سے میرے خوف کے غالبے سے اس کے اوسان سو ہی نہیں رہے آپل قائم نہیں رہی اس کی عقل کو تباہ کر دیا میرے خوف نے جس خوف نے اس کی عقل کو تباہ کیا آج اس کی محفرت جا ہم نے بخش دی ایسا اور قصہ ہے کسی نے اپنے اولاد سے یہ کہا کہ وہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی بوڑھے بوڑھے سے شرماتے ہیں سفید بالوں والے سے شرماتے ہیں تو جب میں مر جاؤں تو میری ڈاڑی پر آٹا مل دے رہا آٹا مل کر بال سفید کر دینا تو انہوں نے ایسے کیا آٹا مل دیا اس پر بھی گرفت بتاؤ یہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں نے یہ حدیث تونی ہے تیرا فرمان تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مجھ تک یہ پہنچا کہ اللہ تعالی سفید والے سے شرماتے ہیں سفیدی والا مسلمان میں بہت گناہ گار بہت گناگار بہت خوف بہت ڈرا مگر یہ آخر میں مرتے مرتے کیا کروں تو یہ خیال آ گیا کہ بحالی سفید کروا لو بخش اللہ تو اس پر بھی بتایا تو کفر کا فتویٰ لگتا ہے اللہ کو دھوکا دے رہا ہے کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ توری جس کے پر غالب آ گیا اللہ کا خوف تو اللہ کی رحمت اس پر کیسے نہ تو اس زمانے میں تو داڑھی ہوتی تھی تو وہ داڑھی پر آٹا ملوا لیا تو اب وہ آٹا کہاں ملوایا تو وہ تو اڈے ختم کر دیا آج کے مسلمان نے شرما ہو کا اڈا ہی ختم کر دیا کہیں اس پر کوئی آٹا واٹا مل دیا کہیں مغفرت نہ ہو جائے خدا نخواستہ اس نے تو کہہ کر کیا کہ جان نہیں ہو جائیں گے اور وہ جو اصل بات ہی وہ تو رہی جاتی ہے اب جلدی جلدی یہ اذانیں تو وقت سے پہلے ہو رہی ہیں وہ تو ستاون پر تو غروب ہے تو ابھی غروب صاحب ہوا بھی نہیں وہ پہلے ہی شروع ہوا معدن کا کمال یہ ہے کہ دو تین منٹ پہلے اذان دیا گیا خاص طور فجر کی اذان جو پندرہ منٹ پہلے دے گا وہ سمجھتے ہیں کمال ہے یہ تہجد بھی پڑھتا ہے اپنا بتانے کے لیے بہت جلدی اذان دیتے کیا تھا کہ وہ کسی نے نجانے میں قتل کیے پر تابع کیسے ہوگی ایک مول صاحب سے جا کر کے پوچھا کہ کیسے ہوگی تو وہ مول صاحب بھی ایسے ہی تھے جیسے کہ آج کل کے ہوتے اچھا 99 قتل کیے قبول ملا تھا پھر پریشان پھر پریشان کیا قبول کسی نے کسی صحیح والم کا پتہ بتایا ارے ہر ایک ہر مونبی کے پاس نہ پہنچایا کرو وردہ ایسے صحیح ادھر کو گئے راستے میں موت کا فرشتہ آ گیا اب سے کچھ بند ہو پڑتا نہیں اب کیا کرے تو جدھر کو جا رہے تھے سینہ ہی ادھر کو کر دیا مرتے مرتے جتنا اپنے اختیار میں تھا جتنا وہ کر لیا سینہ ادھر کو کر دیا ہم کے جہنم کے فرشتے بھی آگئے اور جنت کے فرشتے بھی آ جنت کے فرشتے یہ کہنے لگے کہ چونکہ اس نے وہ اپنی کوشش تو کر لی ہے مغفرت کے فرشتے رحمت کے فرشے ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے عذاب کے فرشتے یہ کہنے لگے کہ وہ ابھی تو پہنچا ہی نہیں وہاں زبان سے تو توبہ نہیں کی ہے ابھی تو راستے میں ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کی پیمائش کرو جدھر کو جا رہے ہیں اور جدھر سے آئیں دونوں جانب کی زمین کی پیمائش کرو جو قریب نکلے اس کے, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا جا رہے رحمت کی طرف وہ قریب ہوگی تو رحمت مل جائے ادھر اللہ تعالی نے جدھر جا رہے تھے اس زمین کو حکم دیا کہ سو گڑ جا جیدر سے آ رہے تھے زمین کو حکم دیا کہ پھیل جا وہ قریب ہو گئی یا دور ہو گئی رحمت والی زمین قریب ہو گئی فیصلہ ہو گیا چلیے مغفرت ہو گئی توبہ کرنے والوں پر تو اللہ تعالی کی رحمت یوں متوجہ ہوتی ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ساری ہی رہ گئی تو چلیے آئندہ جمعے میں لے لیجیے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اس میں بس بڑی ہے کہ بڑی بڑی مختصر سے یہ کہ بغاوتیں چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں چھوڑیں پہلے سوال پھر سمجھیں سوال اور جواب دو لفظوں میں سوال کیا ہے اس کے کی اوپر عنوان کیا ہے آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل و غارت جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہے سوال ہو گیا جواب یہ ہے اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کھلی بغاوتیں کر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر رہے دنیا میں بھی عذاب اور والا عذاب آثراتی اکبر اور آثرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب اللہ تعالی بغاوت سے بتائے گناہوں سے نافرمانیوں سے ہر قسم کی نافرمانیوں سے طعبہ کی دل سے طعبہ کی نافرمانی شاید شب برآت کا کچھ ہوسٹ ہے ہر پریشانی کا علاج مختصر سی ہے لمبی نہیں ہے ہر پریشانی کا علاج ایک ایک دو قیسٹیں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ان کا نام ہے اللہ کے باغی مسلمان بغاوتیں کیا کیا کرتے ہیں وہ تو مجموعہ تین گھنٹے کی ہے اور ایک مختصر سی تقریباً آدھا گھنٹہ ہوگی تو اس کا نام ہے ہر پریشانی کا علاج یہ قیسٹیں لے لیں تو شاید وہ شب برات کا انتظار ہو کہ اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں ہے حجبے بغارہ کے بارے میں تو ایک جمعہ درمیان میں اور آنے والا ہے نا تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس میں بتائیں گے اور اس جمعہ میں زیادہ زیادہ دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں بلکہ یہ شعبان کے جو تین جمع غالباً واقع ہیں ان میں زیادہ آنا ایک تو شب برات کا بیان سن لیں دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے مسائل لوگ بہت سے ٹیلی فون پر پوچھتے رہتے ہیں اب زکوٰۃ کا مسئلہ ایک کی بھی وضاحت کرنا چاہیں تو ایک ایک آدمی کو اتنا وقت کہاں سے دیں پھر بھی وہ پوری بات سمجھے گا نہیں تو کے مسائل ایسے مواقع پر بہت سے لوگ آتے نہیں ہیں پھر پوچھتے ہیں فون پر تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ فلاں بیان میں آپ نہیں تھے نہیں اس میں تو میں نہیں آ سکا ایسے مواقع پر دوسرے کو جانے کی کوشش کر اللہ تعالیٰ تو فیقت فرما درمیان میں رہ گئی کہ دلوں سے گن کا خوف میں کیسے نکالوں گا آدھا گھنٹہ روزانہ دینے کو تیار ہوں فجر کے نماز کے بعد بٹھا کر اس کی پر گن سے نشانہ خود لگاؤں گا ٹوپی اڑ جائے اور ساتھ سر کے دو تین بال بھی اڑ جائے اس کے بعد ٹوپی کی قیمت دھوتی کی دھلا دلوا